ارشاد حضرت علی علیہ السلام خوشا نصیب اس کے جس نے آخرت کو یاد رکھا حساب و کتاب کے لیے عمل کیا ضرورت بھر پر قناعات کی اور اللہ سے راضی و خوشنود رہا